لا, لا, لا, لا, لا اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علمائے کرام کی تقاریب در سے پران و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلا سے مناظرے اور بہت کچھ لا اب آپ اس مبارک سلسلے کا باروں حل کا سماج فرمائے اماس دناب ہما سی دن وبارک وسلم اما باد فقط خاد اللہ و, تبارک و تعالی مجید و الفر خال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين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 مرادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر تفصیر میں سورت فاتحہ کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل صورت فاتحہ اور صورت فاتحہ کے اندر جو درو سے اخلاق ہیں اس کو اس طلاح البا میں کہتے ہیں تفصیر اخلاقی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 اور اگر ہمارے اخلاق افعال اقوال اعمال قبیصہ ہوں گے سیاح ہوں گے تو پورے معاشرے میں ہم بھی مدعون ہوں گے ایک سیدھی سی بات تو صورت فاتحہ نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے تخندوب اخلاقی لا کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی اس کے عمل کرو اس کے مطابق اپنے اخلاق اصلاح آج ہم صورت فاتحہ کی تفصیر جو ہے ایک بعض علماء اس کو کہتے ہیں تفصیر عرفانی یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک تو علماء ایک نے اور ایک اولیاء اللہ نے یعنی جن لوگوں کا تعلق علوم تصوف سے ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیں اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے جو بہت بڑی علمی اور عظیم بحث خلاص آپ یوں یاد رکھیں کہ اصل وہ میں نے جیسے پہلے عضل کیا تھا سورت فاتحہ کی تفسیر میں کہ اللہ نے جی ہمیں قوتیں کی ہیں قوت اقلی ہے قوت غزویہ ہے قوت شاوانیہ ہے افراد ہوگا یا تفرید ہوگا تو ہم پٹری سے اتر جائیں اسی طرح بے این ہی تصور اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے تزکیا باطن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ملک اسلام ملک ایمان ملک کے تو آپ نے فرمایا کہ احسان کی تعریف یہ ہے کہ انت ابود اللہ کا نقطہ راؤ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو خدا کو دیکھ رہے ہو تو اگر تو وہ قرآن و سنت اور شریعت کے تابع ہے تو اس کو ہم الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اللہ کا اکرام کرتے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان رسول اللہ میں ہے کہ لیکن ولی, دل ولی کون ہوتا ہے اللہ یہ جو افراد تفریح آ گیا ہے نا تو سب کے بعد لوگوں نے تو سب کو بات کے اقوال کے تابع کر دیا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 تو اس لیے وہ جو ہے وہ خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف بھی ورنہ اصولی بات یہ ہے بلکہ یوں سمجھیں آپ کہ اسی صورت فاطیہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کیسے لوگ بھٹک گئے اور افراد ال تفریق میں کیسے پڑھ گئے بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو اپنایا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 یعنی کیا مانا اللہ کے بندوں سے تعلق تو جوڑ لیا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ بیٹھے اور باز نے اللہ کے قرآن کی تعلق کو تو اتنی اہمیت دی کہا کہ رضا اللہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تو یہ دونوں حدیں ہیں اپرادھ تفریح میں بڑھ حالانکہ اعتدال کیا ہے کہ ہم رجال اللہ کو بھی پکڑیں گے مع صادقین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 تو فرمایا بھائی کیسے آئے تھے کیوں آئے تھے کیسے جا رہے ہو انہوں نے کہا جی آپ کا نام سنا تھا کہ بڑے شیخ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں دل چاہا تو میں آپ کے لیے آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا مرید بن جاؤ اور اب میرا دل نہیں کرتا مرید ہونے کا کہ اتنے دن میں رہا ہوں میں نے آپ کی نہ تو کوئی کرامت دیکھی نہ کوئی بزرگی دیکھی نہ کوئی چیز دیکھی تو کیا بس میرا دل جو ہے نا وہ آپ بیعت کرنے کو نہیں چاہ رہے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 وہ ہمیں لاکھ چیزیں دکھا دے سارے کے عادت تو ہم کہیں گے بھی یہ تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا اب ایک گاتی ہے پانی پہ چل رہا ہے آگ پہ چل رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے حاضرات کے علوم جانتا ہے جیسے آج کل بڑے بڑے لوگ جو ہیں ن جی انہوں نے ایسے ایسے شعبتے بنا رکھے ہیں کہ وہ علم نجوم کے ذریعے علم جفر کے ذریعے علم آداد کے ذریعے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 لو میں اس وقت درس میں ہوں ایک گھنٹے کے بعد السلام علیکم تو اسی بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سے رسول کا ورزہ شب دے تو ہر کوئی دکھا سکتا اچھا بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ یعنی کچھ نہ کوئی کچھ مقدس بعض لوگوں نے ایسے چکر بنائے ہوئے ہیں ایک پیر صاحب تھے وہ اللہ عالمدہ ہیں یا بدنی مر گئے ہیں کیا ہوا بہت بڑا جناب ان کا شہرا تھا اچھا وہ حالات ان نے کیا بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے خلفاء سے اور اپنے خادموں سے ایک ایسا طریقہ ان کو پہلے سمجھایا ہوا تھا کہ بھائی جو لوگ میرے پاس صبح آئے نا توویزات کے لیے ملنے کے لیے دعا کے لیے ان کی لسٹ بناؤ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 ماری والے دروازے گزرتے میرا پتہ لگ ان کو, اچھا آئے. کے کے کے کو, ان کو بیٹے کے لیے آئے. نے کہا اب تو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا سارا فراڈ تو ایسے لوگ جو ہیں نا جی اپنا جیسے آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑا لکھا آدمی ہے ویسے میرا تو خیر ملنے والا بھی ہے اور بہت ہی یعنی تعلیمی ہفتہ قسم کا آدمی ہے اس نے بڑی کتابوں بھی لکھی ہیں اس نے اپنا ایک خواب ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ چلو کسی دو آدمیوں میں بیٹھ کے بات کی ہو خواب تقریر میں ہے جس کی باقاعدہ ویڈیو کیسٹ ہے آڈیو ہے دنیا جہان میں موجود ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے حد ناراض تھے اور پاکستان پر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 اس کا کیا علاج ہے تم یہاں مکہ کا کی بات ہے یعنی آپ حیران ہوں گے ایک آدمی وہ جی آیا کہنے لگا جی حضرت میں نے آپ سے ملنا ہے اور آپ سے بات کرنی میں نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے گھر نہیں جی بالکل ہے نہیں کبھی علیحدہ اس کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں ہم شیب اور کیا علیہ کون سا بھی میں کوئی وی آئی پی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 وجود اب الحمدللہ ہم تو طالب علم تھے اور سمجھتے بھی تھے کہ یہ اس قسم کا فراڈ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ نہ بھی سمجھتے ہوں تو مولوی کسی کو دے یہ تو قیامت کی علامت ہے نا مولی تو لے سکتا ہے دے کیا دے سکتا ہے اس بے وقوف کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مولوی بھی کبھی پیسے دیتا ہے وہ تو پسل مشین ہے کہ مولوی ڈوب رہا تھا تو کنارے پہ بھی دی رہا تھی ہاتھی اور سب ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ میں سب آپ دے کہاں دوسرا بندہ کو اکل والا گزرا اس نے کہا, کہا کہو ہاتھ لیں پھر پکڑیں گے مولی صاحب دیں گے کہا مجھے ڈوب جائے گا ہاتھ دے گا نہیں صاحب کہ ہاتھ لیں ہاں بالکل دیں ہاتھ چونکہ جب بندہ پیدا ہوا لینا سیکھا وہ دینا کیسے جانا اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں میری باتوں میں نا پیانت داری سے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں بھی آپ کا گھر ہے آپ مجھے جیاننداری سے بتائیں کہ کسی مولوی نے اپنے باپ کے مرنے پر آپ کو بلایا ہے تیسرے دن کل خانی پہ کسی مولوی صاحب نے کبھی سات جمعہ جاتے کی ہیں اپنے کی کسی مولوی صاحب نے اپنے باپ کے مرنے پر چریسمہ کیا ہے تو یہ سارا ہمارے لیے کیوں عذاب ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے اپنے پیسے مولوی حرام کیوں کریں تمہارا تمہیں تو حکم دے گا خود کبھی نہیں دارے. اس کریے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی تعریف قرآن نے خود کر دی ہے کہ اللہ دینا کانوی جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے جن کے دلوں میں اللہ کی حیبت ہے وہ اولیاء اللہ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 صورت فاتحہ نے کیا سبق دیا تھا کہ جن پہ تیرا انعام ہے وہ کون ہیں نبیین صدیقین شعاداس صالحین تو رجال اللہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے صرف کتاب اللہ پہ سختی کی اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھی پٹڑی پہ نہیں رہے اور جنہوں نے رجاع اللہ کو سب کچھ سمجھ لیا اور کتاب اللہ کو نہیں دیکھا وہ بھی پٹڑی سے اتر گئے اعتدال یہ ہے کتاب اللہ پہ بھی ایمان سنت رسول اللہ پہ بھی ایمان اولیاء اللہ پہ بھی ایمان, پہ بھی ایمان، لیکن ان کی ولایت کا امتحان جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا اگر وہ کتاب و سنت پہ عمل کر رہا ہے صاف بات ہے کہ اللہ کا ولی ہے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 انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور میل پور شریف سے سکھر تک تقریباً میرے خیال میں کا از کچھ سو میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے پیدل لے گئے مقصد تقریب پہنچانا تھا اور جب جیل میں لے گئے تو سی کلاس میں رکھا تو والد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا میں نے کہا حضرت آپ ماشاءاللہ بڑے شیخ ہیں اور دیکھیں نا کہ حضرت امروٹی اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو کلامت کا اظہار ہو جاتا کچھ نہ کوئی تو ہوتا آپ وہ یہاں سے پیدل لے گئے سی کلال میں رکھا آپ نے تو کوئی بزرگی شزرگی نہیں دکھائی اچھا حضرت امروٹی جو تھے نا رامت کا خیال ہے وہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے ان کی طبیعت میں بڑا جلال تو وہ کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے اور کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سچا بھی کر دیتا اور کرامتوں کا اظہار بھی ہو جاتا سنتوں طبیعت میں بڑھ جا تو اس لیے بازی صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ تھا اگر انگلوڈی ہوتے نا تو انگریز کے مقابلے پہ وہ تو ضرور میدان میں آ جاتے نہ کہ آپ کو پیدل لے گئے اور گرفتار کیا اور آپ میرا فقیرا فکیر کہتے ہیں وہ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 وہ سابر شکر رہتا ہے اللہ کے فیصلے پہ اور میں بس اللہ کو یہی منظور تھا اسی پہ ہم بھی راز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 تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مطلب یہ دیکھ اچھا حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے دیکھا بہت اللہ والے جو بڑے موحد تھے یعنی کہ وہ نعوذ باللہ کو ڈھیلے میلے پیٹ کے بہت محدود مجاہد تو ان کا ایک حضرت کے لنگر میں ایک آدمی تھا جو رہتا تھا اور کام کرتا تھا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 وہ مر گیا ہندوؤں کا جو بڑا تھا پنڈت تھا پادری تھا کوئی تھا وہ مر گیا تو اب کی تو حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے پیسے انہیں فوراً جناف مقدمات قائم کرائے اور فوری کی گرفتاری ہو گئی وہ بچہ گرفتار ہو گیا نوجوان بچہ تھا وہ گرفتار ہو گیا وہ جیل میں چلا گیا اچھا خدا کی قدرت یہ ہے اپنے ماں باپ کا بھی ایک بیٹا تھا اچھا اس کی ماں بھی لنگر کے اندر روٹی پکاتی تھی فقیروں کی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 بیٹے ہوئے ہیں میرے بیٹے حادثت تھا اللہ کی بندی مجھے پتہ ہی نہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا میں نے کیسے بھروا دی مانگے جذبات تھے اس کا ایک بیٹا تھا چلتا رہا معاملہ چلتا رہا چلتا رہا اللہ تبارک تعالی کی شان ہے کہ وہ مقدمہ یعنی کورٹ سے بھی سزا ہو گیا اور سیشن کورٹ سے بھی سزا ہو گیا پھر وہ اپیل ہو گئی ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا تو اب وہ عورت بھی روزانہ روئے حضرت کو کہ حضرت آپ کریں حضرت کریں اللہ کی بتی وکیل شکیل تو کھڑے کیے ہوئے اپیلیں کروا رہے اللہ خیر کرے گا نہیں حضرت آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر کیسے ہو آپ کوشش کریں نا وہ بھی کیا دیہاتی عورت خیر حضرت تشریف لے گئے سکر ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی عبادت کے سامنے جو لان تھا اس میں حضرت جا کے بیٹھ گئے اور حد کی عادت تھی کہ ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے گھٹنوں کا بھی اور یوں کر کے بیٹھ کے تصویر پڑھتے رہتے تھے جو بزرگوں نے بتایا ہے اور جناب وہ ہندو کے بڑے بڑے وکیل مانے ہوئے جو اس زمانے کے دور کے بڑے بڑے بیرسٹر تھے اور اس غریب کی طرف سے تو کوئی بیچارا عام سا وکیل تھا بہرحال جب وہ بحث ہو گئی تو ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو محفوظ رکھ لیا ا کہ بھائی اب یعنی مکفا جو ہے آرام کا اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دو چار میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ داڑی والے دور سے نظر آتے ہیں پکڑی ہو داڑی ہو تو آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے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 اور اس میں سزائے موت ہونی ہونی ہے پتا نہیں پیر صاحب کو کیا جذبہ چل گیا کہ آج مریدوں کو لے کے آ گئے اور ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں تسبیاں پڑھ کے ہم ڈرا رہے ہیں وہ وہاں سے گزرے اور وہ ترد کرتے ہوئے وہ جو وکیل تھا ہندوؤں کا انہوں نے کہا ویر صاحب اور زور سے تصویر پڑھیں تاکہ آپ کے مرید کو جلدی سزائے موت ہو بس حضرت نے ایسے دیکھا اور فرما مانج تصویر ارجی کا کہ میری فریاد ارج پہ, پہ, پہ پہنچ گئی ہے نکل جاؤ بس اتنی دیر میں آواز آئی ہے بائیس جسبری ہو گیا میری تصویر جو ہے اس پہ پہنچ گئی ہے میری آواز فریاد اللہ نے سن لی ہے جاؤ تم دباؤ جاؤ اتنی دیر میں آواز پڑی اس مقدمے کی اور جج نے کہا کہ جی بائیس جسوری وہ سارے وکیل اس کے پاس گئے تھے جج صاحب کی تم نے کیا اس نے کہا بھی مجھے کس طاقت نے فیصلہ کرے میں نہیں کیا اب جو ہو گیا ہے اسی کو رہنے دو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میں تو سنا ہوں لکھ کے آیا تھا لیکن کون سی طاقت ہے جس نے میری زبان سے یہ فیصلہ سن رہا ہے کہ باعثت بری اب تو میں یہی کہوں گا جو میں نے سنایا میں اس میں قائم ہوں بہت اوقات اللہ تبارک ہوتا آیا سب ہی کر دیتے ہیں ان کا تو یہ نا مشہور تاریخی واقعہ نا ابھی تک یہ کی مسجد جو ہے کھڑی ہوئی ہے ان کی مسجد بالکل سلک پہ تھی انگریز وہاں سے نہر گزارنا چاہتے تھے حضرت تڑکے پر میں میری مسجد ہی ٹوٹے تھے ان نے کہا یہ جی کیسے نہیں ٹوٹے گی عجیب آدمی مسجد تو توڑے ہمیں کہتے ضرورت کہ ہم نہر کو اتنی لمبا چکر دیں ہم سی بھی نہر جانا چاہتے ہیں آپ کو مسجد کے بجائے مسجد بناؤ گا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر نہیں چھوٹے یہ تاریخی واقعہ ہے سندھ کا یعنی یہی بات کیا ہے سیکھو بچوں کی بات ہو ابھی بھی وہ نہر کھڑی ہے اور مسجد کھڑی ہوئی ہے وہ جناب انگریز کا دور تھا اور تو برداشت کر سکتے تھے کہ ایک مولوی گاڑی والا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 آپ غریب لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں اہل علم لوگ ہیں سیدھے سادے لوگ ہیں اور یہ دو چار ہزار آپ کا موید ہے آپ ان کو کیوں مروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو متبادل مسجد بنا کے دیں گے آپ مہربانی کریں آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے آپ کے پاس کیا ہے حضرت نے ایسے کیا فرمایا میں مانجو ڈا ڈر بندو کا اور میں تمہارے بعد تو فائر کرنے والا ایک روکا نہیں میرے بعد تو دس فائر کرنے والی طاقت ہے میرے ساتھ لڑنے آئے ہو اس نے کہا تو آپ لڑیں گے کس بات سے یوں اشارہ کیا فرد کتوں اندھو ہو جا تو اس کی دونوں آنکھیں گے وہ کام پرجیب میں جانوں انگریز گورنمنٹ جانے آپ کی مسجد نہیں گرے گی تو پھر اچھا میں اللہ سے لیک مانگوں گا اللہ تیری آنکھیں واپس ہوتے تو, تو کوئی کرامت دکھا دے آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا پھر وہ برتن خالی تھا برتن برا, برتن بھرا ہوا ہو تو میں نہیں اچھلتا خالی برتن تھا کبھی کبھی اچھل ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ ہم اولیاء اللہ پر ہمارا ایمان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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں حجاباد ہیں نا وہ ہر اب حجاباد ہر جانے کا کیا من ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خیمہ ہے اب دیکھیں نا مینا میں آپ دیکھیں کیسے خیمے بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے خوبصورت ہیں آپ ارے پردے گرا دیے اندھیرا ہو گیا باہر سورج چمک رہا ہے لیکن اندر کوئی روشنی نہیں کیونکہ ہجاب ہی ہے اگر آپ نے حجاب اٹھا دیا اب روشنی آنی شروع ہو گئی آپ نے سارے خیمے کے حجاب اٹھا دیے تو پورا گویا گیا سورج اندر آ گیا روشنی اتنا ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ بے آئ انسان کی یہی کیفیت ہے کہ جب تک وہ حجاب نہیں اٹتے ہیں نا اس کو بھی وہ اللہ کی ذات و صفات کی روشنی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ جو نور،, نور ایمان کی روشنی ہے وہ مل بھی سکتی کیونکہ آپ تو پرتوں میں وہ کہتے ہیں وہ نور پہ کیسے آؤ گے درمیان میں تو پرتے کھڑے ہیں نور اندر کیسے آئے اچھا وہ بھی پر میں کس چیز کے وہ حجاباد کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ مشہور حجاباد جو ہیں وہ چار کیونکہ اصول جیسے کمرے میں ہم بیٹھے ہو تو دیواریں تو چار ہی ہوں گی وہ کہتے ہیں وہ حجاباد چار ہیں اچھا جی وہ حجابات چار میں سے کیا ہے وہ کہتے ہیں جات ایک ہجاب تو ہے غفلت غفلت جو ہے یہ بھی حجاب ہے مان ہے جو اللہ کے ہمیں ذات اور صفات کو کو ہی نہیں دیتا اس کی روشنی ہمیں حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پردہ ہے غفلت کا غفل اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قابو کی مثال دی کہ لہم قلوب ولہم کہا لا نہ بہا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کے آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں اور کان تو ہیں سنتے نہیں الا انعام بل ہم یہ تو بالکل گیارہ کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گم کرتا تھا الاؤ لافر کہ یہ نافر وہ کہتے ہیں کہ یہ حجاب ہی غفلت کا پردار کہ جب آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے دنیا کے اللہ و نیاب میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو اس طرف سے غافل ہے تو جب ہے غافل تو منظر کیسے ملے وہ کہتے ہیں جب تک کبلت کا پردہ نہ ہٹے تو وہ نور ایمان کی روشنی کیسے آئے یہ ہے ہجاب رفل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حجاب جہل ہجاب جہالت وہ کہتے ہیں جہالت جو ہے یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے یہ بھی مانے کیسے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے سڑک پہ ایک ڈائمنڈ کا دس کیرٹ کا ایک موتی پڑا تھا لیکن آپ اس کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے آپ کو پتا آپ سمجھو پتا نہیں کوئی چمکتا ہوا پتھر ہے پتہ نہیں کوئی شیشے کا ٹکڑا ہے کیا ہے تو جب آپ جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیں گے کیئر ہی نہیں کریں گے اور اگر آپ کو بتا ہو کہ یار یہ تو ڈائمنڈ ہے ہیرا ہے تو پھر آپ جائیں گے اس کو اٹھائیں گے حفاظت سے رکھیں گے اور راستے سے ڈاکو سے بچائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈاکو پڑ جائے اور لوٹ جائیں تو جیت اللہ نے ڈائمنڈ دے دیا تو معنی یہ ہے کہ جب وہ حالت کا پردہ ہٹے گا تو پھر وہ جا کر اس چیز کی آپ کو قدر ہوگی تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا پردہ جو ہے وہ ہے کی حالت تیسرا لب جہوں کو کہتے ہیں حجاب ہی رسم یہ ان کی اصطلاحات ہیں حجاب ہی رسم کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ رقم رسوم جو ہیں جیسے شادی کی رسمیں غمی کی رسمیں موت کی رسمیں بچے کی پیدائش کی رسمیں یہ جناب آج برتھ ڈے ہے اور یہ جی آج ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ان کی برفی ہے اور آج کیا جی آج ہماری شادی کی یادگار کا دن ہے اور آج کہہ جی آج نیو ایئر نائٹ ہے اور آج کہہ ہے جی آج ویلنٹائن ڈے ہے اور آج کہہ جناب آج پتا نہیں ہمارا پسند کی تہوار ہے اور آج کہہ ہے جی دیوالی ہے اور آج یہ جی سارے رسومات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ رسومات بھی پردہ ہے کیونکہ رسومات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس میں قوانی نے مرغ بچا ہے اور انسان قوانین الہیہ کتابے ہے قوانین مروجہ کتابیں تو جب ہم قوانین مروجہ میں الجھ گئے تو قوانین الہیہ سے خود بخود پڑھتا ہوگے کہ آج دیکھ رہے نا جی بڑے سے بڑا آدمی ہو نوازی ہو سب پہ اول میں نواز پڑھتا ہو لیکن شادی کا موقع آ جائے وہ بھی رسموں میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوگا یعنی بڑا میک آدمی اچھا آدمی نوازی باقاعدہ پرہزگار اللہ سے ڈرنے والا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 باقی تھا بط روپ آتی ہے مغن آتی ہیں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دلہن کا جو اسدان تیار کیا گیا اس پہ چالیس ہزار ریال لگائے لیکن اب بھی وہ دلہن مطمئن نہیں وہ کہتی کہ ابھی بھی ٹھیک نہیں یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ بھئی آپ جا کے وہ کہیں گے کہ جی انہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے اگر دوسرا اظہار کرے پھر کیوں چڑھتے ہو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 پھر کبھی اسٹوپ پھٹ جائے گا کبھی گیس کا برتن بھول کے کھلا رہ گیا تھا اور بیچاری کو آگ لگ گئی جل گئی غریب اور کبھی وہ جناب انشاءاللہ چھت سے گر پڑے گی کپڑے لٹکانے گئی تھی دھوپ میں ایک پاؤں پھسل گیا اس کا نہیں پھسلا جو نیو سالہ اگوڑی بیٹھی ہے پھسلا سولہ سال کی لڑکی کا یہ ع ساری باتیں ہیں شریعت میں چلنے والے بہت کم ہیں اللہ من بازی شکور باقی صرف ہمارے دعوے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے ہجاب رسم کہ مربجہ رسوم میں الجھنے کے بعد ہم آحکام الہ سے ہٹ جاتے ہیں تو بردا آ نا درمیان اس کو کہتے ہیں ہجاب رسم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 اور اگر میں نے پیر کی جوٹھی قسم کھائی نا بس طباہ ہو جاؤں گا اللہ کی دس قسمیں کھلوا تو کھا جائیں گے پیر کی نہیں کھائیں وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی ایک تھندار کے پاس فیصلہ آیا تو مسئلہ آ گیا قسم پہ تو تھادار نے اس سے کہا اس ملزم سے کہ بھی تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے یا قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ گے کہ تم بے گناہ ہو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے قرآن دکھاؤ میں تو قرآن جانتا ہی تو دندار میں کسی سے کہا کار مجھے کہا یہ دس رکھو یہ تم دس پر مزاج سمجھ گیا وہ دندار ہوتے ہیں پولیس والے وہ بھی تو مزاج جانتے ہیں کہا یہ اس کو نہ دو گا قرآن پر ایمان ہے لے نہ یہ قرآن سمجھتا کہتے یہ وزن دیکھ رہا ہے وہ کہتے یہ تو دس روپئے وہ قرآن تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی قرآن شریف ایسے نہیں اٹھایا جاتا قرآن شریف کو رکھا جاتا ہے رحل پر اور ریم کے بغیر قرآن کیسے بط بط تمہیں ہاتھ لگانے دوں میں قرآن کو قرآن رکھوں گا رحم میں تمہیں ویم کے ساتھ اٹھانا ہوگا اس نے کہا جی رہ دکھاؤ اس نے کہا لے جا اس کو کنویں پر جو راہٹ چل رہا ہے وہ دکھاؤ وہ لے گئے وہاں کہا لگا جی یہ تو نہیں اٹھا سکتا پھر میں چوری مال لیتا ہوں یہ تو بہت بھاری ہے حضرت یہ نہیں ہو سکتا یہ تو مر جاؤں گا میں مان لیتا ہوں کہ میں نے چوری کی ہے تو جب یہ عالم ہو تو ان لوگوں کو کیسے بات سمجھ آئی اسی لیے یعنی آپ ان کو کہیں کہ اللہ کی قسم کا جی بالکل اللہ کی سو دفعہ قسم کھاتا ہوں کھاؤ بھائی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھو نہیں آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا جی ہو جاؤں اچھا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کا نہیں جناب میرا بیٹا ہے میں قسم کھاتا نقصان برداشت کر دوں گا پیٹ کی قسم نہیں کاؤں گا اچھا جناب یہاں بیٹھے ہو تمہارے دکان پہ جناب یہ رزق کا ہے جناب رزق کے اڈے کی ڈیوٹی قسم کھا کل کو رزق بند ہو جائے چلو یار چھوڑو آپ نے مشد کی قسم کھا لو نہیں حضرت مرشد بڑا درد ہے ہم نے ڈیوٹی قسم کھائی نا تو ایسی کہانی لگے گی کہ میرا خاندان جبا ہو جائے گا تو اب مانا یہ ہے کہ غیر اللہ سے زیادہ درد ہے اللہ کی کہتے ہیں جتنی بردی اگر میں کھلا تو یہ وہ ہے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 لیکن اب وہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں سورت باتیں سے کیسے سمجھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ الحمد للہ وہ کہتے ہیں کیا غفلت ختم ہو گیا کہ تمام محامد اللہ کے لیے ہیں اللہ کی ذات محمود ہے بندہ حامد ہے وہ مفجود ہے بندہ ساجد ہے وہ معبود ہے بندہ عابد ہے تو کہتے ہیں اب غفلت سے نکل گیا اس کو پتا لگ گیا کہ سارے محمد سارا حمد ساری تعریفیں ساری صنا ساری مدا ساری ففت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اب غفلت سے نکل آیا جا گیا اب غفلت سے نکل کے اب دوسرا پردہ نے کون سا ہٹانا تھا کہ جی حالت کا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 رحمت خاصہ کا پتا چلا کہ آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے موبنی کے لیے ہوگی رحمان دنیا ہمیں ربویت آما کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت عامہ کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت خاصہ کا علم ہوا اس کے بعد ہم نے کہا مالکی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 ہمیں ربوبیت عامہ کا بھی پتہ چل گیا رحمت عامہ کا بھی پتہ چل گیا رحمت خاصہ کا بھی پتہ چل گیا عدالتی الہیہ کا بھی پتہ چل گیا اب ہمارا کفلت والا پردہ ختم جہالت والا پردہ ختم اب جناب باقی پلتا رہ گیا رسم و رواج والا جب ہم نے پڑھا کا نہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں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 اب آگیا پردہ رسم والا بھی ختم ہو گیا باقی پردہ رہ گیا بھی و خوف والا کہ اللہ کے کی سوا کسی غیر سے کرنا یا اللہ کے کی سوا کسی غیر سے امیدیں کرنا جب ہم نے پڑھا یا کاستا تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو مدد دینے والا اللہ بے نقصان کا مالک اللہ تو اب ہماری امیدوں کا مرکزی اللہ ہمارے خوف کا مرکزی اللہ اب ہمارا ایمان بین الخوف پیور میں جا آ گیا مندو اللہ سے کٹ گئے اللہ کے ساتھ جڑ گئے کیوں ہم نے اقرار کر لیا ہے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 یا اللہ ہمیں سرا سے مستقیم کی ہدایت فرما دے میرا اللہ اچھا سرا مستقیم مل گئی ہے اب ہمیشہ اس پہ کیسے رہیں اللہ نے فرمایا یہ بھی فاتیہ سے سیکھ لو سرا تلری صاحبت صالحین اختیار کر لو صحبت انبیاء اختیار کر لو صدقین کی صحبت اختیار کر لو صالحین کی صحبت اختیار کر لو غیری المغضوب علیہم ولاددالین مردودین کا رستہ چھوڑ دو صدیقین کا رستہ اختیار کرنا مردودین کے رستے کو چھوڑ دینا اور مستقیم پہ تو ہم پہلے آ گئے تھے اب اصول منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اب براہ راست اس مقام پہ, پہ پہنچ جائیں گے آپ کہ انتا بد اللہ کا ان خطرہ وہ علم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 کا انقرا اس کا تعلق بھی نماز سے قرت و عینی بسادات آگ کی ٹھنڈک بھی نماز میں اور ہر نماز میں سورت الفاتحہ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا جب سارے حجاز ہٹ جائیں گے اب ہم کہاں آئیں گے فہوا انا دورم بھی اور وہ نور کون سا ہوگا پر میں کا نور میرا مدنی ہم نے جو قرآن بیجا یہ نور ہے اب ہم بادیا پڑھ رہے ہیں تو نور ہے جب نور میں آ اندھیروں سے نکل آئے بھٹکنے سے بھی بچ گئے ٹھوبروں سے بھی بچ گئے کسی رار میں گرنے سے بھی بچ گئے جہنم کے گھڑے میں جانے سے بھی بچ گئے اس لیے علماء کے رام نے صورت فافیہ کی بڑے انداز میں تفصیلیں بیان کی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی درہ تیرے دماغ میں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 اور حضور کے سامنے کیا الحاظہ حج جو نہیں آ رہس کیا میرے اس بچے کا بھی حج ہوگا اور میں ہم اجر اس کا بھی حج ہوگا تو یہ جی ثواب بھی تو ہوگا تو اٹھا کے جی پھر دیکھیے اسی لیے وہ ہاں کہتے ہیں کہ ماں نے آٹھ مہینے کے بچے کو چھوڑ تو نہیں آنا لالمی باتیں کو اٹھانا ہے جب اٹھانا ہے تو اسمیریت کر لو تاکہ اس کا اجر بھی ملے تمہیں ثواب بھی ملے اور اس کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی عملہ لکھا جائے تو اللہ تبارک مطالعہ سے اگر ایک ثواب مفت میں مل سکتا ہے تو پھر کیوں نہ لیا جائے آتا تقریب کا ہے ہمیں اس پر بھی پابندی نہیں کی آپ نے اس نے احرام کی پابندی نہیں کیونکہ بچہ ہے معصوم ہے صرف ہم نے اس کی نیت کرنی ہے احرام کی شکل بناؤ بناؤ نہ بناؤ تو بھی نیت کر دو تب بنا تو کپل بھی نا سبانی اللہ تعالیٰ کا خبر ہی سيدنا أبو حمد وآله الإسلامي إدناهيم اللهم صل على سيدنا أبو حمد وعلى سيدنا أبو حمد. كما صليك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إيناك حبيب النتيج